رب العالمین وسلات والسلام على سید المرسلین وعلیٰ علیہ واصحابہ اجمعین اما باد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز مکرم قابل قدر علماء کرام آپ سبھی حضرات کو آنے کی غرض اور آنے کا مقصد معلوم ہے اور آنے کا موضوع بھی سبھی حضرات کو معلوم ہے کافی حضرات کافی دور دراز سے آپ حضرات نے سفر کیا ہے کافی مشقتیں اٹھائی ہیں اللہ پاک سب کو جزائے خیر فرمائے ہیں اس وقت ہم اور آپ جو جمع ہوئے ہیں ہمارے آپ کے جمع ہونے کا ایک مقصد ہے اور اس کا ایک موضوع ہے مقصد ہے احقاق حق اور ابطال باطل حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا یہ علماء کرام ہی کی ذمہ داری ہے اور علماء کرام ہی کی شایان شان ہے اور اہل حق علماء کی ہمیشہ یہ شان رہی ہے کہ وہ حق حق پرستی پر جمے رہے اور ڈٹے رہے علماء حق نے ہمیشہ حق ہی کو حق کہا اور باطل کو باطل کو باطل کہا یہ موضوع بہت تفصیلی ہے لیکن اس وقت افسوس اور صد افسوس کہ ہمارے ہی بھائیوں نے ہمارے وہی ساتھی ہمارے وہی لوگ جو ہمارے گھر سے تیار ہوئے دینی مقصد کے لیے تیار ہوئے دینی بات کو پہنچانا چاہا دینی چیز کو فروغ دینا چاہا تو جن مقاصد کے لیے کھڑے ہوئے تھے جن ارادوں کو لے کے کھڑے ہوئے تھے اس کے برخلاف کام ہو رہا ہے اس میں جو بنیادی چیز ہمیں کہنی ہے جو بنیادی چیز ہمیں بتانی ہے وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا جو کام شروع ہوا یہاں بتائیے تبلیغی جماعت کا جو کام شروع ہوا اور تبلیغی جماعت میں خرابی جہاں سے پیدا ہوئی سب سے پہلی خرابی اور سب سے بنیادی خرابی وہ یہ ہے شریعت میں یہ صاف طریقے پر بات موجود ہے کہ کسی چیز کو مرتبے سے بڑھا دینا یا کسی چیز کو مرتبے سے گھٹا دینا دونوں گناہ دین اسلام کامل و مکمل ہے نہ اس کو بڑھانے کی اجازت ہے نہ اس کو گھٹانے کی اجازت ہے جس چیز کا جو درجہ ہے اس کو اسی درجے پر رکھا جائے بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ امت کے پاس دین پہنچانے کے لیے ایک طریقہ ایجاد کیا طریقہ ایجاد کرنے کے بعد اسی طریقے کو سب کچھ سمجھا اور سب سے افضل اور سب سے بہتر اور سب سے ضروری سمجھا اس پر اتنی محنت کیا اس پر اتنی گفتگو کی اور اس کی اتنی بول بولی گئی اور اسی پر اتنی مشقت اٹھاتے رہے اسی کے لیے دلائل فراہم کرتے رہے کہ یہ جو طریقہ ہم نے رائج کیا ہے یہ طریقہ سب سے اعلیٰ ہے سب سے افضل ہے سب سے ضروری ہے سب سے بہتر ہے اور انجام یہاں تک ہو گیا کہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے ہی نہیں یہ وہ بنیادی غلطی یہ تمام غلطیوں کی ماں ہے اور سب کی یہ جڑ ہے اور بنیاد ہے تبلیغی جماعت میں جتنی غلطیاں آئی ہیں ان سب کی بنیاد یہ غلطی کہ اس طریقے کار کو اپنے کام کو اپنے نہج کو اپنی بات کو اپنی چیزوں کو سب سے اونچا سب سے افضل سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر سمجھ لیا جب ایک چیز کو بہتر سمجھ لیا اور بہتر سمجھا یہ ساری باتیں زبانی نہیں ہے اور ہوا میں نہیں ہے یہ جو آج ہمیں ہم, ہم, ہم لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ تو عوام کی کوتہیاں ہیں یہ تو جوہلا کی غلطیاں یہ فلا کی غلطی ہے یہ فلا کی غلطی ہے یہ حقیقت نہیں ہے دیکھیے سب لوگ متوجہ رہیں گے تب کچھ بات ہوگی کوئی ادھر ہو رہا ہے کوئی ادھر ادھر آ جائیے سامنے سن تو ضرور رہے لیکن توجہ رہے ادھر آگے آ جائیے ارشادات میں مکتوبات میں ملفوظات میں سراہتیں موجود ہیں مسجد کی آبادی کی محنت میں کہ یہ کام اہم فرائض میں سے ہے اور کسی جگہ کی یہ فرض آئن ہے اور سب سے اہم ہے سب سے ضروری ہے مختلف پیرائے میں مختلف انداز میں اس کام کو سب سے ضروری کہا گیا جبکہ نفس تبلیغ فرض کفایا ہے وہ بھی فرض آئن نہیں یہاں طریقے تبلیغ کو فرض آئین اور اجتماعی تبلیغ فرض آئین اور ہمارے طریق پر تبلیغ فرض آئن تو جب ایک چیز کا مقام و مرتبہ خود مقرر کر لیا تو اس کے لیے جھوٹی حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیا کہ تھوڑی دیر محنت کریں گے تو ستر سال تھوڑی دیر فکری عبادت کریں گے تو جسمانی ستر سالہ عبادت سے افضل جو منہ میں آتا ہے وہ حدیث بنا کر اس کو پیش کر دیتے ہیں جب ایک چیز کو طے کر لیا کہ یہ سب سے افضل ہے تو آیات و حادیث میں توڑ مروڑ کرنے لگے جس آیت کو بھی پڑھیں گے اس سے دعوت و تبلیغ ثابت کریں گے اور وہ اپنی دعوت و تبلیغ اپنا طریقہ کار یہاں تک کہ ان آیات و حادیث کو بھی نہیں بخشا جنہیں قتال فی سبیل جو قتال فی صبی اللہ کے لیے وارث سب کو توڑ مروڑ کے یہاں چسپا کر دیا لا کے چنانکہ اس کی فرضیت کو ثابت کرنے کے لیے وہ آیت پڑھتے ہیں ان فیرو جو آیت غزو تبوک کے موقع پر نازل ہوئی تر کہ روزہ کے لیے بھی وہاں سے واقعات اٹھا کے لے جاتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ بنیادی غلطی یہ ہے کہ اس کام کا جو دینی پیغام پہنچانے کا ایک طریقہ کی حیثیت اس کو اعلیٰ افضل بہتر اور فرض آئیں اور سب سے اہم فرض پھر اس کے لیے باقی غلطیاں ایجاد کی گئیں پھر انجام یہ بھی ہوا کہ اب ہم ہی افضل ہیں ہم ہی صحیح ہیں کوئی دوسرا صحیح نہیں پھر علماء کی مخالفت مدارس کی مخالفت خانقاہوں کی مخالفت اطالفی صبی اللہ کی مخالفت ان میں مشغول لوگوں کی مخالفت درس قرآن کی مخالفت غرضے کی اب جتنا کام دنیا میں ہو رہا ہے دینی اعتبار سے ہر ایک کی مخالفت اگر اس کو یوں تعبیر کیا جائے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تبلیغی جماعت کا کام آج ایک نئے دین کی شکل میں ابھر کے سامنے آیا جس طرح سے پہلے بہت سارے دین دنیا میں وجود میں آئے اور لوگوں نے دین بنایا کسی نے دین الاحد کسی نے کوئی اور دین تو یہ بھی ایک دین کی حیثیت سے آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں نظر آ رہا ہے تبلیغی جماعت کا جو کام ہے دین کی شکل اختیار کر چکا ہے اور وہ لوگ اپنے معمولات ہی کو دین سمجھتے ہیں دوسری چیز کو دین نہیں سمجھتے اللہ ماشاء اللہ کچھ چیزیں کرتے ہیں بہت سے اہل حق ہیں بعض چیزیں ان کے اندر خرابی کی موجود ہوتی ہیں اور بعض خراب لوگ ہوتے ہیں بعض چیزیں ان کے اندر اچھی ہوتی ہیں لیکن ان کے نزدیک جو دین ہے اصل دین ہے اصل شریعت ہے وہ ان کا رائج کیا ہوا طریقہ وہ گھومنا وہ پھرنا وہ چلنا صحابہ کرام جو لشکر لے کے جایا کرتے تھے اس کی تعبیر مکتوبات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت روانہ فرمایا کرتے تھے یہ تحریف ہے یہ مانوی تحریف ہے یہودی یہود و نصارہ نے بھی تحریف کی تھی باطل فرقوں نے قرآن مجید کے الفاظ نہیں بدلے تھے حدیث پاک کے الفاظ نہیں بدلے ہیں باطل فرقوں نے مانوی تحریف کی یہاں تک عبارت میں لکھ دیا کہ بعض حیثیت سے قطال سے بھی افضل ہے یہ کام ایک شیخ الحدیث صاحب سے بات شروع ہوئی کانپور میں تو انہوں نے کہا کہ جزوی حیثیت سے کہا ہے بعض حیثیت سے تو بعض حیثیت سے تو بعض پیغمبروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت حاصل ہے میں نے ان سے کہا کہ یہ اختیار تو اللہ کو حاصل ہے کہ کسی کو بعض حیثیت سے فضیلت دے دے یا پیغمبر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ پیغمبر فرمائے کہ فلا کو یہ فضیلت حاصل ہے امتی کو کب سے یہ فضیلت حاصل ہو گئی کہ جس چیز کے متعلق تقریباً پانچ سو آیات نازل ہوئی ہو جس پانچ سو آیات میں کہیں فرض عائن کہیں فرض کے پایا بتایا گیا ہو اس کے اوپر ایک امتی کہے کہ میرا طریقہ جو ہے بعض حیثیت سے اس سے افسل ہے یہ امتی کو حق کس نے دے دیا تو ابھی افسوسناک مرحلہ یہ ہے کہ یہ چیز دین بل کے سروں پہ سوار ہو گیا اور ابھی ہم لوگ سوئے ہوئے اور علماء کرام بہت سارے افراد ہیں جن کو ابھی اس کے بارے میں خبر نہیں ہے وہی حسنزن وہی حسنزم وہی, وہی ظن کہ بہت اچھا کام ہو رہا بہت اچھا کام ہو رہا ہے ایک بہت بڑی اور نازک بات ہے کہ جتنا کام اس جماعت نے کیا اتنا کسی نے نہیں کیا یہ بہت سی عبارتوں میں ہے کئی علماء نے لکھا ہے اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے لوگ آیا کر رہے ہیں اس بات کو کہ جتنا کام اس جماعت نے کیا اتنا کسی نے نہیں کیا میں کھلے عام یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیفیت کا اعتبار ہونا چاہیے کمیت کا اعتبار شریعت میں نہیں کیفیت کا اعتبار ہے وزن کا اعتبار ہے وزنوں یوم عید الحق فمن سقولت موازین کل میدان حشر میں آمار کو تولا جائے گا گنا نہیں جائے گا شمار نہیں کیا جائے گا اگر گنتی ہوگی تو پھر لوگ یہ کہنے پر جری ہو جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو 63 سالہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو 63 سال کی تھی آپ کے سجدے کم آپ کا رکو کم اس سے پہلے ہزاروں ہزار برس کے لوگ پیدا ہوئے ان کے رکو بہت ان کے سجدے بہت تو وہاں گنتی نہیں ہوگی وہاں تو وزن ہوگا وہاں وزن ہوگا ایک مدرسے نے یا ایک عالم دین نے اگر اس دنیا میں ایک عالم تیار کر دیا تو اس عالم کا جو وزن ہے وہ کروڑہ کروڑ جماعتوں کے اوپر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ عالم دین کی مثال وہ عالم جو عابد ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے چاند کو ستاروں کے درمیان حیثیت حاصل جو مقام حاصل ستارے کروڑہ کروڑ ہے ان کی کوئی گنتی نہیں ہو سکتی لیکن ایک چاند کی جو حیثیت ان کے مقابلے میں ہے اسی طرح سے ایک عالم عابد کی حیثیت ایک عالم جو عبادت گزار ہو ایک ہزار غیر عالم عبادت گزاروں پر وہ افضل اور بہتر ہوتا ہے تو عالم دین نے یا مدرسے نے جو کچھ کام کیا خانقاہوں نے جو کام کیا اگر ایک فرد کو بھی دنیا میں تیار کیا تو وہ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں افراد جن کو جماعت نے تیار کیا ہو نمازی بنایا ہو ان سے یہ افضل اور بہتر ہے ان سے یہ افضل اور بہتر ہے اور ایک دوسری بات قرآن مجید میں ہے وہ اس اکبر من ن فوائد گنوائے جاتے ہیں فوائد شمار کروائے جاتے ہیں جماعت کا یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ وہاں بھی وہ اس اکبر من ن ہے اکثر المن فرہما نہیں بلکہ اکبر من نفرہ ایک جانب بہت سارے فائدے تعداد میں گنتی میں بہت سارے فائدے ہیں لیکن گناہ اگرچہ ایک ہی ہو اور وہ گناہ آزم ہے اکبر ہے بھاری ہے تو وہ سارے فائدوں کو لپیٹ کے ختم کر دے گا آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے ایک آدمی کل تک ایک عالم دین سے محبت کرتا تھا پرانی مجید سے محبت کرتا تھا خانقاہ سے محبت کرتا تھا تفسیر سے محبت کرتا تھا حدیث پاک سے محبت کرتا تھا ایک وقت کی وہ نماز نہیں پڑھتا تھا اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی وہ رکو سجدہ نہیں جانتا تھا لیکن اس کے دل میں دین کی قدر تھی دین کے محافظین کی قدر تھی وارثین انبیاء کی قدر تھی اس کے دل اس کا اعتقاد درست تھا اس کا عقیدہ درست تھا اس کی سوچ صحیح تھی اس کی فکر صحیح تھی وہی جماعت میں گیا نمازی بن کے آیا داڑھی لے کے آیا کرتا پیجامہ لے کے آیا تحجد گزار بن کے آیا اشار کا پابند بن کے آیا لیکن اب اپنا عقیدہ خراب کر کے آیا اب و مدرسے کا مخالف ہے ابو چندے کا مخالف ہے اب وہ خانقاہ کا مخالف ہے اب وہ قرآن کا مخالف ہے اب و تفسیر کا مخالف ہے فقط ایک عقیدے کا بگڑ جانا ہزاروں اعمال سے زیادہ مضر اور نقصان دہ پرانی مجید میں جو بیان ہوا اگر کوئی پانچ گھنٹے تقریر کرے اچھی باتیں بیان کرے اس میں ایک گالی دے دے تو ساری تقریر پر پانی پھر جائے گا اسی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ یہ کروڑہ فائدے عقائد کی خرابی کے مقابلے میں سب بیکار ہیں کسی کام نہیں آئیں گے نجات جو ہوگی جو بخش ہوگی وہ اس بنیاد پر ہوگی کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے پھر عام اس میں معاون اور مددگار ثابت ہوں گے تو میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں آج یہ ایک دین بن کر ابھر کر ہمارے سامنے آیا ہے ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اس بات کی اس کو خود بھی سمجھیں دوسرے علماء کرام کو بھی سمجھیں اور جو طریقہ اس کے لیے مناسب ہو اس طریقے پر ہم لوگ اس کام کو اس مشن کو آگے بڑھائیں تاکہ امت مسلمہ اپنے عقائد کو محفوظ رکھ سکے اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکے اور گمراہی سے بچ سکے اور صحیح راہ پر چل سکے اس کے لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا افان الحق صاحب مظاہری دامت برکات تشریف لے آئے اور